میں کہ جب بلایا ہو گئے پچھلے سال بھی ایک اسلامی بھائی اس تربیتی اجتماع میں شریک تھے بڑے مطلب وہ رو رہے تھے اور بار بار مدینے کی حاضری کی التجا کر رہے تھے ان کے پاس بھی انتظام نہیں تھا لیکن ان کی آہ قبول ہو گئی گمبر خزرا سے ٹکرا گئی اور ان کے لیے بھی مدینے کی حاضری کا سامان ہو گیا ایک اسلامی بھائی نے آفر کی کہ میری طرف سے ان کو مدینے شریف کی حاضری ٹکٹ انشاءاللہ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ کہاں کا منصف کہاں کی دولت قسم خدا دی یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے نے وہی ملونے کو جا رہے ہیں جنہیں بلایا ہے مصف نے وہی ملونے کو جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی آقا بلائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے اس آس پہ جیتا ہوں کہتے دیں یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدین میں سرکار چل تجھ کو مدین میں بلاتے ہیں اللہ بلا تو آئیے مل جل کر عرض کرتے ہیں امیر علیہ سنت کا کلام پڑھتے ہیں نہ جانے کس کی صدا گمد خزرا والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور اس کے صدقے ہمیں بھی مدینے کا بلاوا مل جائے وہ کہتے ہیں نا <تصالح> فرد <تصالح> امتی جو کرے حال ذات میں فریاد, فریاد <تصالح> امتی جو کرے حال ذات میں ممکن نہیں کہ گیر بشو بدن آ جا گئے بلا مجھے دربار نبی سے دربار نبی بہت دور ہوں گل سارے نبی سے گل بارے نبی سے گلوائے نبی سے تو دربار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری کے لیے آئیے مل کر ارض کرتے ہیں بلا لو یا بلا سخبر پاس محدل مدینے میں مدینے میں پائش بیشخ بر پاسیما محدل مدی میں لوالا <سؤال> مدمے جب میں پہنچوں تو کلی جام پر مہینے جب میں سولا رو, رو کے اپنا, اپنا, اپنا دو گولمیا مدینہ دینا اس لیے پیارا لگتا ہے کس لیے اچھا لگتا ہے اس کا جواب امیر اہل سنت یوں دیتے ہیں مدینہ اس اسے اس آگار پیارا مدینہ اس اسے آگار جا ان شاء اللہ ایک دن آئے گا ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا ہم نا امید نہیں ہیں اپنے آقا کے کرم سے اپنے آقا کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہے ان شاء اللہ ایک نہ ایک دن آئے گا ہم بھی مدینے جائیں گے وہ بھی دن آئے گا یار ہم مدینے جائیں گے آئے گا یا جائیں گے کر دیا دار کا دیدار دی دی دی ہم دی دی دی لے جائیں گے اے ایسے جی دل لگ دادا, دادا مدینہ ہونے کے تو کو معلوم ہے انعامات کون سے انعامات مدنی انعامات امیر سنت نے مدنی انعامات سے محبت کا اظہار بھی فرمایا کہ جو مدنی انعامات کے دنیا بھر کے ذمہ دار ہیں رکن شورا ان کو چل مدینہ بھی کر دیا ہے تو مدنی انعامات پر عمل کرنے والے خوش ہو جائیں انشاءاللہ مدنی نامات پر عمل کی برکت سے اور میں کہا کرتا ہوں کہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن مدینے کا سفر بھی نصیب ہو جائے گا ان ایک اسلامی بھائی نے مدنی قافلے میں سفر سے پہلے یہ نیت کی انہوں نے مدنی قافلوں کی بہاریں سن رکھی تھیں انہوں نے یہ نیت کی کہ آقا مجھے خواب میں آپ کا دیدار نصیب ہو جائے اور امیر علیہ سنت کا یہ شعر پیش نظر رکھا عید کے مدنی کافی انہوں نے سفر کیا تھا انہوں نے نیت رکھی تھی کہ تیری جب کے دید ہوگی جب ہو جبھی جب میری دید عید ہوگی ہو آئیے اس کو بھی مل کے پڑھ لے تیری جب کے دید ہوگی جب میری جب بھی میری عید ہوگی میرے خاط میں تمال مدنی مدینے والے میرے خواب میں تمالا مدنی, مدنی, مدنی, مدنی تو امیر اہل سنت کے کلام کا یہ شعر انہوں نے پیش نظر رکھا کہ آقا میں مدنی قابل میں سفر کروں مجھے آپ کے دید کی عید نصیب ہو جائے وہ اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ مدنی قافلے میں اسی مدنی قافلے میں سفر کے دوران مجھے خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی جاری رہے گا تو دیکھیں کرم کب ہو جائے کیسے ہو جائے کہاں ہو جائے کسی کو نہیں معلوم کرم کی التجا سبھی کو کرتے رہنا چاہیے تو ہم بھی مدنی قافلے میں اس وقت تو یہاں پر جو تربیتی اجتماع میں دور و نزدیک سے آئے ہوئے ہیں پاکستان بھر سے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں اور ان کے لیے تو ویسے ہی خوشخبری ہے کہ وہ جو یہاں تین دن تربیتی اجتماع میں جدول کے مطابق رہیں گے انشاءاللہ ان کا مدنی قافلے میں سفر بھی قبول کیا جائے گا تو آپ اسی تربیتی اجتماع میں نیت رکھ لیں کہ کاش اس تربیتی اجتماع کی نیت کی برکت سے ہمیں بھی مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے ان شاء اللہ کرم ہو جائے گا اور دیگر انشاءاللہ اسلامی بھائی بھی نیت کریں مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ مدینے کا سفر نصیب ہو جائے گا ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں وہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں کئی عرصے سے وہ مدینہ شریف کی حاضری سے محروم تھے الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے نہ صرف خود مدینے جا رہے ہیں بلکہ ان کا پورا خاندان مدینے جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار مدنی قاتلوں میں سفر اور مدنی قاتلوں کی برکت سے مدینے کا سفر نصیب فرمائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی دعا یاد کرنے کا یہ ہلکا ہے اور اس میں آج ہم بتائیں کون سی دعا یاد کریں گے آج دعا بھی یاد کریں گے اور انشاءاللہ حاجی کے لیے مدینے جانے والے کے لیے جی ہاں اعلی حضرت سے جب کوئی پوچھتا اعلیٰ حضرت حج پہ گئے ہیں اعلیٰ حضرت نے عمرے بھی کیے ہیں تو اعلیٰ حضرت جب سفر حج پر جاتے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں اعلیٰ حضرت فرماتے میں مدینے جا رہا ہوں یہ اعلیٰ حضرت کی مدینے سے محبت تھی اعلی حضرت فرماتے ہیں نا کعبے کا نام لیا کہا کا نام سب آ جائے بہی کا پوچھا تھا ہم سے جس لے کے نو سب کی دھر کی ہے آیا بلاوا دربار نبی سے دربار نبی سے نو سب کیسے ارادے کو تو ہم سے پوچھتا ارادہ کہاں کا ہے کوچ کہاں کے لیے ہے سفر کہاں کا ہے حج کے لیے جا رہا ہوں نہیں مدینے جا رہا ہوں کیوں کہ اس مدینے کی حاضری کے توفیل ہی تو حج نصیب ہوا ہے فرماتے ہیں اس کے توفیل دل حج بھی خدا نے کرا کس کے اس کو بعض لوگ یوں پڑھتے ہیں ان کے توفیل حالانکہ یہ صحیح طرح شعر یہ ہے اس کے توفیل یعنی اس مدینے کی حاضری کے توفیل اللہ نے حج بھی کرا دیا اس کے تو پہلے حج بھی, بھی مل مل حج بھی خدا, اے اے دل دل خدا, خدا نے کرا دیے اس کے تو پہلے حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے تو کہاں جا رہے ہیں ہم بھی کہیں گے جب ہمیں بلاوا آئے گا تو ہم بھی کیا کہیں گے کہاں جا رہے ہیں اور باپا کے ساتھ جائیں گے تو کیا کہیں گے مرشد کے ساتھ مدینے جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاء صلو علی الحبیب تو مدینے جانے والے کے لیے یعنی حاجی کے لیے عمرہ کرنے والے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ احرام میں جو پڑا جاتا ہے وہ ہے کیا لبیک ماشاء اللہ دیکھو مدینے کے دیوانے مدینے جانے کے لیے تیار ہیں ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے لیکن بہت سارے ایسے ہوں گے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی موجود ہیں وہ بھی یاد کر لے جن کو یاد نہیں ہے آج انشاءاللہ اللہ ہم لبیک یاد کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ کہیے لبیک انشاءاللہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لبے کہنے والا لبے کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے ارشاد فرمایا ہاں یعنی لبیک پڑھنے والے کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری سرے تک دائیں اور بائیں زمین کے آخری سرے تک جو بھی پتھر درخت اور ڈیلا ہے وہ سب کے سب لبے کہتے ہیں سلو الحبی لبئی کلام کلا شری کل لبئی کنگا لا شریک شری کلبئی ان خنگا وند متا لکبل ون مل ناش لگا گل بھائی لگ بھائی كلاشری كر بھائی ہندر كھندا وند متا لگ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی ما ناس کتاب رفیق الحرمین میں فرماتے ہیں خواہ عمرے کی نیت کریں یا حج کی یا حج کی کی تینوں صورتوں میں نیت کے بعد کم از کم ایک بار کتنی بار کم از کم ایک بار لبے کہنا لازمی ہے اور تین بار کہنا افضل ہے تو افضل کیا ہے فضیلت والا عمل کون سا ہے کہ کم از کم لبیک کہے تو تین بار کہے امیر اہل سنت کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی لبیک کہتے ہیں تو تین بار کہتے ہیں انشاء اللہ لبیک یاد کریں گے مزید امید اہل سنت فرماتے ہیں مدینہ کے مسافروں آکاش امیر اہل سنت کے اس کہنے کی برکت سے ہم مدینہ کے مسافر بن جائیں جب محرم احرام باندھنے کے بعد اور احرام باندھنے کا طریقہ آپ نے رات تربیتی اجتماع میں امیر اہل سنت سے ہم سب نے سیکھا مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا اور اگر آج رات مدنی چینل کے ناظرین نہیں دیکھ سکے تو آج رات دیکھ لیں ان شاء اللہ جول آج بھی امیر سنت احرام میں ہوں گے انشاءاللہ اللہ تو جب آپ کا احرام شروع ہو گیا احرام کی نیت کر لی تو ایک بار نیت کرنے کے بعد لبے کہنا یہ لازمی ہے ضروری ہے واجب ہے اور تین بار کہنا یہ افضل ہے اب یہ لبے کی آپ کا سب سے بڑا وظیفہ اور ورد ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خوب اس کا ورد کیجیے اب ظاہر ہے ورد کرنے کے لیے دیکھ کر تو لبے نہیں پڑھیں گے اگر کوئی دروز شریف آپ پڑھنا چاہتے ہیں جیسے درود شریف کے مختلف سیگے ہیں تو سلام رسول اللہ یہ درود بھی ہے سلام بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے صلی اللہ علام صل محمد یہ بھی درود ہے اور یہ ایسا درود ہے کہ جو کوئی ایک مرتبہ یہ درود پاک پڑتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اگر کوئی اس کا ورد کرنا چاہتا ہے اسے ہرز جا بنانا چاہتا ہے اس کا وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو بہتر یہ کہ اسے یاد کر لیا جائے چلے ہم ایک مرتبہ یہ درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں لبیک زبانی پڑھنے سے بہتر یہ ہے دیکھ کر پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ زبانی اسے یاد کر کے پڑھا جائے تو اسی لیے الحمدللہ اس تربیت اجتماع میں اس حلقے میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ شاء لبیک کو زبانی یاد کریں گے انشاءاللہ اللہ چلیں اس کے پہلے حصے کو یاد کرتے ہیں اس کو ہم چار حصوں میں یاد کریں گے تو انشاءاللہ یاد کرنا آسان ہو جائے گا کیا جب کہ لبیک کی صدا میں ہمیں خانہ کعبہ میں لبے کہنا نصیب ہو جائے لبئی کل اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیجئے لبئی ک اللہ یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں کون کون حاضر ہے حج کے لیے عمرے کے لیے مدینے جانے کے لیے کون کون حاضر ہے کہیے لبائیک لبئی کلّا لبئی لبئی کلّا لبئی لب بائک اللہ لب بائک یہ حصہ لب بائک اللہ بہت آسان ہے اس کو کہتے ہی لب ہے تو اس میں دو بار تو ویسے ہی لب موجود ہے صرف اس میں اللہ کا اضافہ ہے لب بائک اللہ یہ حصہ کون سنائیں گے مائیک اگر موجود ہو تو کہاں سے آئے ہیں اپنا نام اور فور مطلب اپنا نام اور اپنے شہر کا نام بتا کے لبایک سنا دیجئے جتنا یاد کیا ہے کھڑے ہو کر کراچی سے ہوں کراچی سے ماشاء اللہ جی مزید ماشاء اللہ آپ کہاں سے تشریف سے ہیں ایسا کوئی اسلامی بھائی جس کو پہلے یہ بھی یاد نہیں تھا اتنا حصہ بھی یاد نہیں تھا اگر وہ سنانا چاہیں جن کو پہلے یاد نہیں تھا اپنے منہ کے قریب کر کر نام اپنے شہر کا نام لگتا حیدرآباد حیدرآباد سے حیدرآباد ماشاء اللہ اصل مائک پہنچانا ماشاء اللہ بہت سارے اسلام یہاں پر جمع ہیں سب تک مائک شاید نہ پہنچ پائے علی الحبیب اچھا یہ لبیک لبیک ہے یہ ایک قاعدہ ہے حروف لین کا تو اس کی بھی نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ یہاں سے جیسے ہم تیاری کرتے ہیں نا وہ لبیک پڑھنے کی بھی تو تیاری کر رہی ہیں تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے یہ عربی ہے اور ہمارے پیارے آقا کی زبان ہے مرنے کے بعد بھی زبان خود بخود عربی ہی ہو جائے گی سب کی کوئی کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کی زبان کون سی ہوگی عربی اور آقا کی رحمت سے جنت میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی انشاءاللہ عربی ہی زبان ہو گئے. کیوں کرنا میرے دل میں رسول ते کی तो جنت ملے کے جائے گی بولو جنت ملے کے جائے گی رسول کی ہاں جنت ملے جائے گی چات رسول تو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ تو عربی زبان کے جو اسلوب ہیں قواعد ہیں قرآن پاک پڑھنے کے جو قواعد ہیں انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ مدرسہ بالغان جگہ جگہ لگتے ہیں آپ کے شہروں میں آپ کے محلوں میں آپ کے علاقوں میں جو مسجدوں میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں اور یہ بھی مدنی انعام ہے اس میں انشاءاللہ کون کون شرکت کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ان شاء اللہ تو لبئی اللہم کمبئی وہ شیر پڑا کرتے ہیں آئیے وہ اس کی بھی برکتیں لے لیتے اسلائی میں نے توجہ دلائی فضا میں سزا فرشتی ہے جب مدینے جائیں گے مکے کی گلیوں میں گھومیں گے مینا عرفات کے نظارے کریں گے مضطلبہ کی برکتیں پائیں گے تو ہم دیکھیں گے ہم سنیں گے کہ ہر طرف لبئی کل لبئی کی صدائیں گونج رہی ہوں گی پرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے گاتے نام آیا ہر ایک لبئی کام لبئی کا لاڑا شری کنک لبئی لبئی کا لڑا شری کنک لب لبائی کا لڑا شری کنک اس میں بعض اسلامی بھائی غلطی کھا جاتے ہیں لبئی کا لا شری ک لگ کرتے ہیں جو بڑی عمر کے اور بچارے ہوتے ہیں جن کا حافظہ کمزور ہوتا ہے اس کو ایک بار سمجھ لیجئے اس حصے میں بھی لب دو مرتبہ ہے کتنی مرتبہ کا لا شری کل کا اب یہ مل کر پڑھتے ہیں ملا کر پڑھتے ہیں تو اس میں کل تھوڑا سا اس میں مشکل ہو جاتا ہے سننے والے کے لیے لیکن جس کی زبان پر جاری ہو جائے جو یاد کر لے اور یہاں تربیت اجتماع کی برکت سے جس کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ اس کو یاد ہی رہے گا انشاءاللہ اس کا بھی ترجمہ پہلے سماج فرما لے کہ ہاں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں اچھا اس میں بھی دو مرتبہ ہے لب اور لا شریک ال کا لا شریک ال پہلے اسے یاد کر لیتے ہیں یعنی تیرا کوئی شریک نہیں لا شری کا لا شری کا لا لاشری کا لا شری کا لا شری اور پھر لتا یعنی تیرا تیرے لیے کوئی شریک نہیں لا شری کا لا لاشری کا لا لائے شریک کلا اب yani لا شریک کلا جو ہم نے یاد کیا اس کے شروع میں بھی لبئی شامل کر لیں اور اس کے آخر میں بھی ملا کر پڑھتے ہیں لبئی لا شریک کلا کا لبئی لا شریک شری کلا لبئی کلا شری کلا یہ حصہ کون کون سنانا چاہیں گے ماشاء محمد فاروق لاہور لب شری کلا کا لب بائی ماشاء اللہ سہان اللہ کہیے اپنی اپنی نیتوں کا بھی اظہار کرتے رہیے کہ انشاءاللہ اب دوبارہ کب مدنی قابل میں سفر کریں گے کتنے دن کے لیے سفر کریں گے اس کی بھی نیت کر لیجئے آپ کو مدینے کا سفر نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ میرا نام میں سلاب الدین نام ہے میرا حیدرآباد سے تعلق ہے لبیک کا لکا لبے اپنی نیت کا بھی اظہار فرما دیں میں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ جو ہے کہ تین دن کا قافلہ اثر کروں گا کب کریں گے یہ بھی بتا دیجئے اگلے مہینے ان اللہ اللہ جی مسجد کو اسلامی بھائی اس طرف سے علیمد نام کا لبئی کلا شریکا ماشاء اللہ سبحان اللہ امام کے تاج کی نیت کر لیجیے آپ بھی ان شاء اللہ لبا شریکا لبا اچھا اس میں اس ہے کہ لا شریک ال کا اس کی تکرار کریں گے نا انشاءاللہ یاد ہو جائے گا مزید کو اسلامی بھائی کہاں سے تشریف لائیں اپنی نیت کا اظہار بھی ساتھ میں کر دیجیے گا طالب حسین جہلم سے لبئی کلاک لب شری کلا کلا لب نیت کا اظہار ان شاء اللہ ماہ تین ماہ کا قافلہ ان شاء اللہ خیر اللہ آپ بزرگ امام کے تاج کی نیت فرما لیجیے ان شاء اللہ صلو سلو الحبیب اب <سؤال> ہم پورا لب جو یہاں تک ہم نے یاد کیا ہے دو حصوں میں اور اس میں چار مرتبہ لفظ لب آیا ہے اسے یاد کرتے ہیں ملا کر ملا کر پڑھتے اسے لبئی کم لما لب بھائی لبئی کلا شریف لبئی کم لما لب بھائی عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ ادا کر فلکلب جو بات کانوں میں بار بار دہرائی جاتی ہے تو ایک نہ ایک دن وہ دل میں بھی قرار پکڑ لیتی ہے دل میں بھی گھر کر لیتی ہے تو اسے بلند آواز سے جھوم جھوم کر آنکھیں بند کر کے پڑھیے لب بھائی کلبئی کلا شری کلک لبئی کلب بھائی لب بھائی, بھائی کلا شری کلکل اتنا حصہ اگر کوئی اسلائی میں سنانا چاہیں جی چار بار لبئی ہے ایک مرتبہ اللہ ایک مرتبہ اللہ شریف الاہور سے ترشیف لبک اللہ کا لبیک سبحان اللہ آپ اس بات کا جواب دیجئے کہ لاہور کو امیر علیہ سنت کیا کہتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سے لیا. کیا کہا جاتا ہے مدینہ تلولیہ. صحیح کہہ رہے مرکز الرکز الا چلے بھائی آپ بھی نیت کر لیجئے گا مدنی قافلے میں سفر کی انشاءاللہ اللہ اور مدینہ تویا کسے کہتے ہیں ملتان شریف, ملتان شریف. لبائک اللہم لبائک ملتان اچھا, اچھا یہ تو لب جس میں آتا ہے لفظ لب یہاں تک ہم نے یاد کیا اب ہم مزید آگے چلتے ہیں ان ان ان ان مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر ساتھ ساتھ دوراتے جائیں تو انشاءاللہ اللہ حاجی صاحبان ہونے والی ہجنے جو انشاءاللہ اسی سال حاجی ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ وہ سب اگر دوہراتے رہیں گے تو وہ بھی یاد کر لیں گے انشاءاللہ ان شاء اللہ ان نل ہاندا ماتا لکاول ان نل ہاندا ون لک ملک لکاول ملک ملک اس کا بھی ترجمہ سماج فرما لیجیے کہ بے شک ان نل حمدا ون نعمتا لکول ملک بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور تیرا ہی ملک ہے ان نلحمد متا لکل ان ل جی کون سنانا چاہیں گے خوش نصیب اپنی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ نے سنا کیا اپنا نام شہر کا نام اپنی نیت ریاض تاریخ سے ماشاءاللہ پہلے نیت کا اظہار کر دیں پھر سنا دیجئے گا ان شاء اگلے جمعرات کو تین کا سفر کروں گا انشاء اللہ انشاءاللہ جی لب اللہ کا نام پتہ شروع بسم اللہ رحمان محمد شادی ضیاء کو ماشاء اللہ, اللہ, لبیت لبیت ری کا اللہ ری کا آپ کو ابھی مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے آپ مدرسۃ المدینہ بالیگان میں روزانہ شرکت کی نیت فرما لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ ان کوٹ کسے کہتے ہیں معلوم ہے سیال کوٹ کو اور ضیا کوٹ کیوں کہتے ہیں سعید قطب مدینہ ہمارے دادا مرشد کی نسبت سے ضیا کوٹ کے قریب کلاس والا آپ کا گاؤں ہے اور وہیں پر آپ کی ولادت ہوئی تھی پیر پیر و و مرشد, مرشد کے صدقے, صدقے میں مرشد کے صدقے, صدقے, صدقے, مرشد صدقے یہ دیوانیا تو ان شاء انشاءاللہ دادا مرشد کا مزار بھی وہی ہے انشاءاللہ انہی کے صدقے میں مدینے بھی جائیں گے انشاءاللہ <laughs> مزید لبیک کا جو حصہ ایک چوتھا حصہ باقی رہ گیا ہے وہ بھی یاد کرتے ہیں وہ تو ویسے بھی یاد ہے دوسرے حصے میں بھی تھا ان <laughs> وندیہ متا لا یہ ہے وہ حصہ جو چوتھا حصہ ہے ہم نے لبیک کو چار حصوں میں یاد کیا ہے اندا وندیہ متا لک شریک شری ان الحمدہ متا لری کل اب ایک بار پوری لبے سن لیجئے اس کو بھی دوہرا لیتے ہیں ان شاء اللہ کلا شری کل کلبئی وند متا لا ملک لا شریک لگا لگا اس کا ترجمہ سماپ فرما لیجیے پوری لبے کا میں حاضر ہوں اے اللہ عز و جل میں حاضر ہوں ہاں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور تیرا ہی ملک بھی تیرا کوئی شریک نہیں پوری لبے کوئی سنانا چاہے جی آپ سنیں خرید مائک پہنچ پائے تو ٹھیک آپ سنا دیجیے نام اور اس کا اظہار نیت کا اظہار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد سلیم اتاری بابل اسلام دادو ان شاء میں نیت کرتا ہوں آٹھ نو دس محرم میں تین دن کا مدنی قافلہ کروں, کروں گا انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا مدنی قافلے میں سفر کروں گا ان اللہ ان شاء اللہ لبئی کلب لبئی کلا شری کلا کلب بیک انمد و مد لکل لا شریک کلا کلب لا شری کل کلب انشاءاللہ کا انشاء اللہ جی اسی طرح آپ سنا مدینہ کہاں <تصفح> سے تشریف میرا نام رضوان اطاری میں لاہور سے ہوں مرکز الولیا سے انشاءاللہ شاء اللہ لبیک لبئی کا لا شریک لک البیک ان الحمد و نعمت لک ولک لا شریک لک سبحان اللہ نیت کا اظہار تین دن کا مدنی قافلہ تب ابھی ابھی تو ہو رہا ہے مزید آئندہ یہ آئندہ تو ہو ان شاء اللہ ہفتے کے بعد ان شاء دیکھو نیت تل دل کے ارادے ہو رسمی نہ ہو مزید چلیں اسلام بھائی کو آپ سنا دیجئے پوری لبائک بائک تنویر ہے وہ وپاری خالی والے آپ کتنے کافل سفر کروائیں گے ان شاء اللہ ہر ماہ پابندی کے ساتھ کافل میں سفر بھی کر رہا ہوں ان شاء اللہ کافلا سفر بھی کروا رہا ہوں سبحان اللہ کا لک اندہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اچھا اس میں امیر اہل سنت نے لبئی کی ایک بہت پیارا ایک مدنی پھول اتنا فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بے دلی سے پڑنے کے بجائے اب لبیک بھی دیکھ رہے لبیک بھی پڑھ رہے ہیں دکانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں تو جو حاجی ہو جو موتمر ہے عمرہ کرنے والا ہے بس وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بغیر نگاہیں نیچی کیے ہوئے نہایت خوشی و کے ساتھ مانا پر نظر رکھے لبیک یعنی میں حاضر ہوں تو یہ اس طرح لبیک پڑھنا مناسب ہے احرام باننے والا لبیک کہتے وقت اپنے پیارے پیارے اللہ عزوجل سے مخاطب ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے لبیک یعنی میں حاضر ہوں اپنے ماں باپ کو اگر کوئی یہی الفاظ کہے تو یقیناً توجہ سے کہے گا ماں نے بلایا والد صاحب نے بلایا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا جی ابا جی ابو جی جی امی تو ظاہر ہے پھر یہ توجہ نہ ہوئی اور انہیں نا گزرے گا کوئی یہ کہے گا ہی نہیں تو پھر اپنے پروردگار و اجل سے عرض معروض میں کتنی توجہ ہونی چاہیے یہ ہر ذی شعور سمجھدار جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے اسی بنا پر یہ تو ہم یہاں پر یاد کرنے کے لیے ایک اسلامی بھائی یہاں پر لبیک پڑھا رہے ہیں دیگر اسلامی بھائی پڑھ رہے ہیں وغیرہ آپ نے امیر علیہ سنت کو بھی دیکھا کہ امیر علیہ سنت لبیک پڑھاتے نہیں سب مل کر پڑھتے ہیں اسلامی بھائی جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا تو ایک اسلامی بھائی لبیک پڑھے اور دیگر پڑھائیں اس کو حضرت سیدنا علامہ ملا علی کاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں کہ ایک فرد لبیک کے الفاظ پڑھائے اور دوسرے اس کے پیچھے پیچھے پڑے یہ مصحب نہیں بلکہ ہر فرد ہر شخص خود تلبیہ پڑھے اچھا لبیک کو تلبیہ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تلبیہ لبیک کہنے کے بعد کی ایک سنت کہ جو لبیک کہے اس کے بعد اس کو ایک سنت ادا کرنے کا موقع ملتا ہے اور حرم مکہ میں جو ایک سنت پر عمل کرے گا وہاں تو ایک نیکی کا ایک لاکھ گنا زیادہ ثواب ملتا ہے ان لاکھ سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا امیر اہل سنت وہ سنت بیان فرماتے ہیں کہ لبیک سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ از وجل سے اس کی خوش نودی اور جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگا کرتے یقیناً ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ وجل خوش ہے بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قطعی جنتی بلکہ باعطائے الہی مالی کے جنت ہیں ہمارے آقا تو جنت کے مالک ہیں مگر یہ سب دعائیں دیگر بہت ساری حکمتوں کے ساتھ ساتھ امت کی تعلیم کے لیے بھی ہیں کہ ہم بھی سنت سمجھ کر اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضا اور خوشنودی اور جنت کا سوال کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ جل لبیک کہیں گے تین بار کہیں گے اور لبیک کہنے کے بعد جنت کی دعا کریں گے انشاءاللہ اور امیر اہل سنت جنت کی دعا کرتے ہیں اور جنت میں آقا کا پڑوس مانگتے ہیں اے کاش ایک جانے کا پھر مسافی ہو بھی سے تو جنت, جنت سے ہی ملے گی ان شاء اللہ پر, پر ملے, جگہ ملے, ملے, ملے, ملے اور ان شاء اللہ جنت میں کیسے جائیں گے کیا انداز ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے آگے آگے ہوں گے انبیاء کے بھی ہوں گے صحابہ آئی بھی ہوں گے اہل بیٹے کرام بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمارے غوث پاک بھی ہوں گے ان ہمارے اعلیٰ حضرت بھی ہوں گے اور ہمارے مرشد امیر علیہ سنت بھی ہوں گے اور ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی جنت میں جائیں گے <تصفح> خلد ہمارا شان سے بولو خلد میں میں ہمارا سے سے شان سال رسول اللہ نا لگا تے یا رسول اللہ <سؤال> یا رسول, <اللہ! سؤال> <یا> رسول! <سؤال> نار سال یارہ سو سولہ کا گھر آیا اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جا کے چھڑیں گے ہم ہم اٹھاتے جائیں گے کیونکہ ہم رسول اللہ ہم رسول مزید لبیک سے متعلق مدنی پھول امیر اہل سنت نے اس میں لکھے ہیں اللہ لبیک کے نو حروف کی نسبت سے لبیک کے نو مدنی پھول اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو ہر حال میں لبیک کہیے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے کسی کا وضو نہیں ہے وہ بھی لبیک پڑھ سکتا ہے خصوصاً چڑھائی پر چڑھتے ہوئے ڈھلوان سے اترتے ہوئے سیڑھی پر لفٹ میں آپ نیچے اتر رہے ہیں چڑھائی اتر رہے ہیں تو بھی لبیک پڑیے دو کافلوں کے ملتے وقت صبح و شام پچھلی رات اور پانچوں وقت کی نمازوں کے بعد غرض کے ہر حالت کے بدلنے پر لبیک کہیے متا لگ بن مل بھول نری نئی گنگا نبئی نبھائی گنگا شری كل بھائی ہندن كھنگ متا لگ بھائی مل شريك نری گا یہ تو آپ نے سن ہی لیا مزید امیر سنت فرماتے ہیں کہ جب بھی لبیک شروع کریں کم از کم تین بار کہیں موتمر یعنی عمرہ کرنے والا اور متمدے بھی عمرہ کرتے وقت جب تابائے مشرفہ کا طواف شروع کرے اس وقت حجر اسود کا پہلا استلام کرتے ہی لبیک کہنا چھوڑ دے مفرد اور قارن لبیک کہتے ہوئے مکہ معذمہ زادہ ہلو شرف و تعظیمہ میں ٹھہریں کہ ان کی لب اور متمتے جب حج کا احرام بازے اس کی لب دس الحرام شریف کو جمرات جمارت القبا یعنی بڑے شیطان کو پہلی کنکری مارتے وقت ختم ہوگی اسلامی بھائی با آواز بلند لبیک کہیں مگر اتنی بھی آواز بلند نہ کریں کہ اس سے خود کو یا کسی دوسرے کو تکلیف ہو کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو تکلیف ہو اتنی بلند آواز سے لبیک نہ کہیں البتہ اتنی آواز ضرور ہے کہ خود اس کے اپنے کان جو پڑھ رہا ہے اس کے اپنے کان سماج کر لیں اسلامی بہنیں جب بھی کہیں دھیمی آواز میں کہیں اور یہ سبھی یاد رکھیں کہ علاوہ حج کے بھی جب کبھی جو کچھ پڑھیں اس تلپس کی ادائیگی میں اتنی آواز لازمی ہے کہ اگر بہرا پن یا شور و غل نہ ہو تو خود سن سکیں تو یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم نے آج اس تربیتی اجتماع کی برکت سے اس حلقے میں لبیک یعنی طلبیہ یاد کرنے کی سہادت حاصل کی کئی اسلامی بھائیوں نے لبیک یاد کی سنائی اپنی نیتوں کا اظہار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور آج یہ تربیتی اجتماع ہو رہا ہے اس کی برکت سے ہمیں مدینے کی حاضری نصیب فرمائے جنہوں نے نیتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو قبول فرمائے اور ان نیتوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی والی ان الحمد و النعمت لك الحمد لا شریک لربك اللهم لبيك لا شریک لك ان الحمد و النعمت لك کل جگی سلے اللہ حدی نلا جتی نلام چلی صلاح تارا پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں کل بھی اور سے اگلے دن بھی مدنی مذاکر کے دوران امیر اہل سنت نے ماہ کفل مدینہ مستقل کفل مدینہ کے متعلق اس کی برکت ہمیں عطا فرمائی تھی اور اس کے متعلق اس کا جدول کس انداز سے ہوتا ہے اور کس طرح سے عمل کیا جاتا ہے تو ماہ کفل مدینہ مستقل کفل مدینہ میں جو اسلامی بھائی مستقل کفل مدینہ میں یعنی لکھ کر بات کرنے اشاروں سے گفتگو کرنے سامنے والے کے چہرے پر نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو کرنے اور کفل مدینہ کا اینک استعمال کرنے کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں جس کو امیر اہل سنت نے اپنی پسندیدہ تحریک فرمائی اور رکن شورا کو آپ نے یہ تحریک بھی عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے انہیں چل مدینہ کا مشدہ بھی سنایا سبحان اللہ تو جو سامی بھائی اس پیاری تحریک میں مستقل کفل مدینہ کی تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے نام مدنی نامات کے مکتبہ لکھوا دیں ان شاء اللہ آپ کے نام شامل کر لیے جائیں گے آپ کی تعداد ہو سکا کہ آپ کے نام کے ساتھ آپ کی کارکردگی امیر علیہ سمت کی بارگاہ میں بھی حاضر کر دی جائے